مرحبا صدمرحبا مرحبایا مرحبا مصطفیٰ مرحبا صدمرحبا مرحبایا مرحبا مصطفیٰ مرحبا صدمرحبا مرحبایا مصطفیٰ آج ہے جشن وی مرحبا یا مصطفیٰ آج ن آج جانے رائے مت مرحبایا مصطفی مرحبا سد مرحبا مرحبایا مرحبا مصطفی مر ہابا سجمر ہابا مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبا سجمر ہابا مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبا محری سالت مرحبایا مصطفیٰ مر ہبا محری سالت مرحابایا مستعفی نبوت مر ابایا مستعفی مرحبا سجمر ہابا مر ابایا مصطفیٰ مرحبا سد مرحبا مرحبا مصطفیٰ آم دے شاہ مدینہ مرحبا سج مر آمدے مدینہ مرحبا آمدے مدینہ مرحبا سج مر ہبا مرحبا جانے رامت مرحبایا مرحبا سجمر ہبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا, ست مرحبا, مرحبا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا ابا آتی آمت مر ابانو خدا پودا مر ابا خدا ہو گئی کفور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سب مر مرحبا یا ابایا مصطفیٰ سگ مر آبا مر آبا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مستفیٰ کی ہو گئے آج دنیا میں ولادت مستعفی کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی کو چمکے اپنی قسمت مر ابایا مصطفیٰ مرحبا سج مرآبا مر یا مصطفیٰ مرحبا سجد مرحبا مرحبا یا مر ہبایا مصطفیٰ مرحبا ہابا سجمر ہابا مر ہبایا مصطفیٰ کعبا سج کو جھکا بت سارے او دے گل پڑے با سج دیکھو جھکا پت سارے آندے گر پڑے آ گئی شیتا کی شامت مرحبا یا مستفیٰ مر ابا سجمر ابا مر ہبایا مصطفیٰ مر ابا سجمر آبا مر ابایا آ گئے سرکار ہر سو نور کی برسات ہے آ گئے سرکار ہر سو نور کی برسات ہے جھومتے ہیں امرے رحمت مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا صد مرحبا مرحبا یا ابایا مصطفیٰ مر ابا مرحبا آبا مر ابایا مصطفیٰ مر ابا سجمر ابا مصطفیٰ چار سوگے رحمتوں کی کیا چھما چم بارش چار سوگے رحمتوں کی کیا چھما چم بارشیں آئے لمحاتے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ابا سجمر ہبا مر ابایا مصطفیٰ مر ہبا مرحبا, مرحبا, مرحبا کی گونج ڈالو سب کالو کی گونج ڈالو مرحبا کی گونج ڈالو مرحبا کی گونج ڈالو سب کارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب کارو مرحبا لے محبت مرحبایا مستفا مرحبا سج مرحا مر ابایا مستحفی مرحبا مرحبا مر ابایا مستحفی مرحبا صد مرحبا ابایا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی ہے سب پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے آج گھر گھر روشنی ہے سب پرچم چم ہے بلند جھکتے گے اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا مرحبا یا ابایا مصطفیٰ ابا سزمر مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مر ابا سزمر ابا مر ابایا مصطفیٰ عید میلا دل ہے ساری عید کی بھی عید عید میلا دل ہے عید میلا دل ہے ساری عید کی بھی عید مسلط کی مسلط مر ابایا مصطفیٰ مر ابا صدمر آبا مر ابایا مصطفیٰ مر ابا صدمر آبا امر ابا صدمر آبا مصطفیٰ جشنِ میلا دن کی دھوم ہے چاروں طرف جشن میلا تنبی کی جشن میلا تنبی کی دھوم چاروں طرف مس لے محبت مرہبایا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا یا مصطفیٰ ابا صد مرحبا مر یا مصطفیٰ مر ابا سدمر ابا مر ابایا آ گئی اٹھو سواری آمنا کے لال کی آ گئی اٹھو سواری آمنا کے لال کی آ گئی اٹھو سواری کے لال کی مانگ لو جو مت مر آبا مصطفیٰ مت آبا مر آبایا مصطفیٰ مر آبا سدمر آبا مر آبایا لے کے کش لے فقیروں لے کے کش لے کے گھر چلو لے کے کش لے کے گھر چلو مانگ لو جو چاہو مت مر ابایا مستقفی مر آبا سج مر آبا مر ابایا مصطفیٰ مر آبا سجمر آبا مر آبایا اے گداؤ منگ تو آؤ آمنا کے گھر چناؤ اے منگ تو گد آؤ منگ تو آؤ آملا کے گھر چلو مام لو جو چاہو نعمت مرحبا یا ابایا مرحبا صد مرحبا, مرحبا مرحبا یا مر آبایا مستفا مر آبا سجمر آبا بے نواؤ تم بھی آؤ آمنا کے گھر چلو بے نواؤ تم بھی آؤ دنوا تم بھی آؤ آمنہ کے گھر چلو مانگ لو جو چاہولے مت مرحبا یا مصطفیٰ امر آبا سجمر مر ابایا مستحفی امر آبا سجمر ہابا مر ابایا مستحفیٰ مر مر آؤ مظلوم یتیم آمنا کے گھر چلو آؤ مظلومو یتیم و آؤ مظلوم یتیم آمنا کے گھر چلو مانگلو چوچا بولے مت مر ابایا مستفیٰ مر آبا ست مرحبا آبا مرحبا مرحبا مر مرحبا ابا ست مرحبا مرحبا مستفا دل پگاروں بے فرارو عاملہ کے گھر چلو دل پگارو بے قرارو دل بے قرارو آمنا کے گھر چلو مانگ دو جو چاہو نے بایا مصطفی مرحبا سد مر ابا مر ہبا مصطفیٰ مر ابا صدمر ابا مر بے, مرحبا مرحبا مرحبا <Susi> بے غم کے مارو آمنا کے گھر چلو بے سہارو غم کے کے گھر چلو مد تو چوچا بولے مت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی اے پت نسیبو آمنا کے گھر چلو تم بھی نصیبو آمنا کے گھر چلو مانگ لو جو چاہو لے مت مر ابایا مر ابا مصطفیٰ آؤ مسکینوں غریبوں امینا کے گھر چلو آؤ مسکینو غریبو آؤ مستینوں غریب امینا کے گھر چلو ماں نو چوچا بو نمت مر ابایا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مر آبا سدمر آبا مر ابایا ان کے غم کے سائلوں سب آمنا کے گھر چلو ان کے غم کے سائلوں سب ان کے غم کے ساحل <سؤال> سب آمنا کے گھر چلو مانگ لو جو چاہو نعمت یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا ابایا مصطفیٰ یانبی اپنی ولادت کی خوشی میں دیجیے یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں دیجئے مجھ کو بس اپنی محبت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ واسطہ تم کو بھی کا مدینے میں جگہ واسطہ تم کو بلا کا مدینے میں جگہ مجھ کو دے دو پہرے مر ابایا مصطفیٰ مر ابا سر مر ابا مر ابایا دے دو تم تار کو عید میں چشمے اشتوار دے دو تم تار کو عید میں چشمے بار اپنا ہم تو اپنی ال پت مر ابایا مصطفیٰ مر ابا مرحبا مر آبا مصطفیٰ مر مرحبا مرحبایا مصطفیٰ مر کا باسد مرحبا مرحبایا مصطفیٰ مر اباسد مرحبا مرحبا مصطفیٰ مر بابا سرحبا مرحبا مصطفیٰ مر کا باسط سرحبا مرحبا مصطفیٰ